اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين امام المستقيم خاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ مقدس ما, ماہ ماہر بدار بخشا ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور تمام مہینوں سے یہ افضل ہے اور مبارک ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں للت القدل یہی لہلۃ القدر ہے جس کو قرآن نے ایک اور جگہ لت المبارکہ بھی کہا ہے گو کہ لہلت المبارکہ کے حوالے سے ہمارے کئی علماء اختلاف کرتے ہیں اور وہ اس کو جوڑتے ہیں پندرہ شعبان کے ساتھ مگر چونکہ لہلت المبارکہ کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہی کہا گیا کہ اس پہ قرآن نازل ہوا اور للت القدر کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اس حوالے سے یہ بڑی بات واضح ہے کہ للت المبارکہ اور للت القدر ایک ہے اور یہ جو للت القدر ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی تھی پچھلے سال رمضان شریف میں ہم نے بڑا گھل کے اس پر گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ جو احادیث مبارکہ کچھ نکال کر ہم ستائیس رمضان مبارک کو ہی لازمن لبت القدل قرار دیتے ہیں وہ درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ سیاق و سباق ہے تو اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صحابر اللہ تعالی علیہ کسی نے بھی ایک عام اصول کے طور پہ باقاعدہ کسی رات کو للت القدر قرار نہیں دیا کئی آپ کو آبادی میں مل گئے اسی لیے جو آخری اکثر ہے اس کی تاک راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام بہت ضروری ہے اگر کسی وجہ سے باقاعدہ عبادت کا خصوصی اہتمام نہ ہو سکتا تو کیا ہی مناسب بات یہ ہوگی کہ کم سے کم کم سے کم نماز عیشا مکمل ماتراوی اور نماز فجر مکمل با جماعت ادا کیجیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہ ساری رات باقاعدہ عبادت کرنا ایک علیحدہ معاملہ ہے لیکن آحدی سے مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عشا کی نماز مکمل جب ہم باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نصف رات تک عبادت کی اور اسی طرح جب نماز فجر ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نصف شب سے صبح تک ہم عبادت کی تو یہ بات درست ہے کہ باقاعدہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا یہ وہ ثواب اور یہ سواب برابر ہے یہ تو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ ثواب اور یہ ثواب اس طرح سے برابر نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم عبادت کرنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے پھر عبادت کرنے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہم سمجھتے کہ شاید ساری رات نوافر پڑے جائیں یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے یا کوئی خاص قسم کی عبادت کی جائے ایسے نفل پڑے جائیں پہلی رکعت میں یہ ہوگا دوسری رکعت میں یہ ہوگا ایسی کوئی چیز کسی حدیث سے کسی فور صحابی سے ثابت نہیں ہے اس میں سے زیادہ تر روایات جو ہیں وہ غیر معتبر ہیں بلکہ کئی دو باقاعدہ یعنی ان روایات پہ عمل کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ بھارت عبادت کر رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ نہل القدر کو نوافل ادا کریں جس کے اندر آپ رات کے اندر پہلی رقت کے اندر آپ ایسا کریں گے جی گیارہ دفعہ سور ال اجلاس پڑھے تو کوئی حرج نہیں گیارہ دفعہ سور ال پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کے بدلے میں کوئی خاص قسم کا اجر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں آپ کو یہ ملے گا اب کیا ملے گا اس کا فیصلہ یہ اللہ نے کرنا ہے یاد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہی درست ہم خود سے ایسے فیصلے نہیں رحمت ایسی اس بات کا کوئی سبوت نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کہی تھی تو اس وقت کیا اس کا کوئی سیاق و سباق ہے کیا کوئی موقع ہے کوئی خاص بات ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا وہ جب تک معلوم نہ ہو ہم جو سلا ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے مگر طریقہ کار پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے فلاں اس طرح سے نفل پڑھے ٹھیک ہے بسم اللہ نہ پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہنا کہ اس طرح سے نفل پڑھنا حدیث میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے تو نہ پڑھے کوئی بات نہیں آپ کسی اور طرح سے پڑھ لیں اگر کوئی اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح پڑھ لیں پڑھ تو قرآن مجید ہی پھر اگر نوافل ادا نہیں کر سکتے تو ہم ذکر اظکار کر سکتے کسی وجہ سے ذکر اذکار نہیں کر سکتے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے یہاں پہ بچے ہیں کسی بچے کی ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے کہ بیٹا ہم سب بیٹھے ہیں تو ایسا کرو قرآن قرآن مجید, پڑھو. ہم سب قرآن مجید سنے یہ بھی عبادت ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ایک ایسی کتاب ہے جس کو کتاب کہتے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا ثواب جس کو چھونا ثواب جس کو پڑھنا ثواب جس کا پڑھا جانا سننا سب تو یہ بات کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے کسی کو کسی خاصیت طریقے پہ زبردستی اس ڈالنا یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے اس کے علاوہ ایک بات بڑی واضح ہم عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہاں جب بھی رمندان ماہ رمندان اور عید دونوں عیدین کی بات کریں میں اکثر چاند کے حوالے سے بڑے شور بچتا ہمارے پاکستان میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک تو وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی چاند نظر آیا یا نہیں آیا ہم نے تو سعودی عرب کے ساتھ عید کر لی ہے ہمارے پاس ایسا گروہ موجود ہے پاکستان کے اندر بلکہ ساری دنیا میں موجود ہوں۔ یا یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف پاکستان میں دو یتیم عیدیں ہوتے یہ ساری دنیا میں اسی طرح کا حال ہے دو یتی ہمیں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان کو پکڑ کے دی دیکھیں پاکستان میں یہ بورا ہے, ہے پاکستان میں یہ بورا ہے پاکستان میں یہ بورا پاکستان میں یہ بورا دیکھیں ہر جگہ یہ ہی چیزیں ہیں خام خامے اپنے مر کو اپنے وطن کو اس طریقے سے اپنے موز سے ذلیل و خار کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا یہ مناسب نہیں ہے پھر ایک تو وہ گروہ جو کہہتا ہے کہ ہمیں چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ میتھ کریں گے پھر دوسرا گروہ جو وہ ہے جو, جو سرکاری ہماری مرکزی کے مطابق چلتا ہے اور ایک اور گروہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف جگہوں میں پشاور سمیت کچھ ایسے مفتی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی سی ایک کمیٹی بنا رکھی ہے اور وہ اپنے طریقے سے چاند کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے بھی کچھ جو ہے وہ پیچھے چلنے اور کے مطابق کوئی پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں اچھا اب اس میں دو تین باتیں عرض کرتے ہیں ہمارے اس میں کا نظر یہ کہ ہم مرکزی روتے, ہلال, کمیٹی کے ساتھ سکتے ہیں اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ایک وجہ یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے یہ واحد ایک ادارہ ہے چاند دیکھنے سے متعلق جس میں ہر مکتبہ فکر کا عالم دین موجود ہے پاکستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں وہاں پہ آپ کو بریوی عالم دین بھی ملے گا دیوبندی بھی ملے گا اہل حدیث بھی ملے گا آپ کو شیعہ عالم دین بھی ملے گا ایک ایسی کمیٹی ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور بات کے ساتھ میں آپ کے محققین اور سائنسدان بھی اس کے اندر موجود ہے میٹیریولوجسٹ اس کے اندر ہے ماہر فلکیات اس کے اندر ہے یعنی یہ سائنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی جو ہے اس کے اندر نمائندگی کی بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مکمل ادارہ جو باقی ادارے وہ نہیں ہو سکتے اور ویسے باقی جتنے ادارے ہیں کو باہر حال کسی نہ کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق ضرور ہے اب وہ جتنا مرضی کہتے رہے ہمارے اب بلکہ ساری دنیا ہی میں ہر شخص جو ہے وہ باہر اپنے نے فکر کے مطابق چلنا پسند کرتا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ آج کا موضوع ہی نہیں کی. لیکن نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کمیٹی کوئی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے مطابق چلنے والے کون لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں چلنے والے عام طور پہ وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق اس وقت بے فکر سے ہے جس مکتبہ فکر کی وہ کمیٹی نمائندگی کرتی ہے اور اس کی کوئی اتنی زیادہ ہمارے یہاں میں میڈیا ہوا زیادہ بنا رہتا ہے مثلا پشاور کی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو پورے کے پی کے اندر چھ ساڑھے چھ ضلع ہیں جن کے اندر جزوی طور پہ ان کی پیروی ہے جزوی طور پہ مکمل بھی نہیں ہے تو کتنے ضلع ہیں کن کے پی کے اندر اور باقی پاکستان میں کتنے تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے کرتا رہے ہمیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہم اس میں لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں نہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کا غلط وہ غلط ہمارا لکھتا بڑا واضح ہے کہ ہم صرف اس لیے مرکزی روت حلال پہ چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی ہے اور ساتھ ساتھ سائنسدان میں موجود ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ مکمل طور پہ جانچ پڑتال کا انتظام ہے اب فرض کریں کہ انہوں نے غلطی کر دیکھیں اگر تو غلطی جان بوجھ کر کی ہے تو اس کا بار ہم پہ آپ نہیں ہے تک اجتہادی قسم کی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں بار جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے جس نے فیصلہ کیا ہے اس پر نہیں ہوتا جس نے اس فیصلے پہ عمر کیا ہے اسی لیے دین نے جب مفتی حضرات سے آپ بات کرتے ہیں اور کوئی اجتہادی کیفیت ہوتی ہے تو مفتی حضرات کے بارے میں ہمیں دین کیا کہتا ہے کہ اگر اس سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو ایک سب مل جائے گا اور اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تو اس کو دو مل جائے تو دین تو اس پر بڑا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جی کل جو ہے وہ عید نہیں ہے یا چلے روزہ کل نہیں ہے پرسوں ہوگا اور پرسوں چاند ہمیں نظر آیا اور ہم نے کہا دیکھو یہ تو اتنا بڑا چاند ہے ہمارے جملہ بڑا عام استعمال ہوتا ہے یہ لوگ ایک روزہ کھا گئے ایک چیز ذہن میں رکھیے اس میں بھی دین ہمارا بالکل واضح ہے اور وہ واضح اس لحاظ سے ہے کہ اگر چاند تھا اور فرض کرے بادل تھے نظر نہیں آیا تو اس کو چاند نہیں مانا جائے گا اگلے دن آپ کو چاہے وہ دو کا نظر آئے لیکن جو شرح ہے نکتہ وہ یہی ہے کہ چاند اگر نظر آ ہی نہیں سکتا تھا کہ پورا ملک میں اتنے کہرے بادل چھائے گئے تھے کہ چاند نظر ہی نہیں آ سکتا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں بے شک چاند کی یکم ہو اس کو یکم نہیں مانا چاہتا اس معاملے میں ہم تین معاملات ہمارے پاس واضح ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ماہر رمضان کو صرف اور صرف ایک فاقے کا ذریعہ بنا لیا ہے اول تو دین ہمارا تمام زندگی میں اچھے اخلاق مانگتا ہے اچھے اعمال مانگتا ہے برائیوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو بدزبانی نہ کرو بدکلامی نہ کرو کسی کے کس ساتھ خامخا جھگڑا مجبور اس قسم کی, کی باتیں بڑی باتیں ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ باقی سال تو چھوڑے ہم رمضان میں بھی یہ یعنی نہیں چھوڑتے اور اس میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر حلقہ اس میں شامل ہے چاہے وہ سیاسی حلقہ ہو چاہے وہ مذہبی حلقہ ہو چاہے کوئی اور سماجی حلقہ ہو سب لوگ اس میں اپنی روش قائم رکھے ہوئے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ذرا افطار سے دس منٹ پہلے سڑکوں پہ دیکھے حال کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو گالوں گلوچ بھی کر رہے ہوں گے اگر کسی اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کہیں پھنس گئے تو ہورن پہ ہورن ہارن گے بدتمیزی کریں ایک سوچنے کی بات ہے فرض کریں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے شام اتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ رش ہونے کا امکان ہے تو اگر گاڑی میں ایک کھجور رکھ لیں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہے گاڑی میں اگر تھوڑا سا پانی کے دو گھونٹ کسی بوتل میں رکھ لیں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کسی جگہ ہو گیا اور ہمیں پتا چلا کہ جی ہمارا روزہ میں ہو گیا ایک کھجور منہ میں ڈالیے بسم اللہ پڑھیے دعا آپ پانی کا گھونٹ لیجیے جو پہلی مسجد آتی ہے وہاں جا کے نماز پڑھیے باقی کھانا جا کے گھر کھا لیجیے اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم بد زبانی کریں گے بدقلامی کریں گے زبان سے اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو ہاتھ کا اشارے سے اس کو پورا بھرا دیں گے ایک بات کا خاص خیال رہے ہمارے یہاں ایک بڑا اہم ایک نقطہ ہے اور اس کا اس معاملے سے بڑا کہہ ہے اس سے بھی تعلق بنتا ہے آپ پچھلے کچھ دہائیاں دیکھے انگریزوں کے زمانے تک چلے جائیں ہم مسلمانوں نے جتنی بھی تحریکیں چلائی چاہے وہ سیاسی تحریک تھی یا وہ سماجی تحریک تھی یا وہ مذہبی تحریک تھی جتنی بھی تحریکیں چلائی ہیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب مکمل طور پر کبھی نہیں ہوئی کیوں نہیں کبھی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک کامیاب صرف اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کی سطح پر تجدیا ہو رہا اگر معاشرے کی سطح پر تزکیہ نہیں ہو رہا آپ جو مرضی کر لیجئے آپ کو اگر اس سے کوئی فائدہ ہوگا بھی تو وہ بہت وقتی فائدہ ہوگا یہ صرف کہنی کی بات ہے آپ مذہبی تحریک دیکھیں آپ کوئی چیز دیکھیں جی. 1857 میں جس کو انگریز غدر کا نام لے دیتا ہے اور ہمارے یہاں بھی کتابوں میں بچوں کو پاکستان اسٹڈیز میں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے جی غدر اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی کتنا جھوٹ بولیں گے آپ ذرا باقاعدہ بالکل غیر جانبدارانہ دیکھیں تو پورا اس وقت ہندوستان پاکستان سے بھی تو ملک نہیں تھا پورے ہندوستان میں تھوڑا سا ایک حصہ تھا جہاں پہ یہ کام ہوا اس کے علاوہ کیا ہوا آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے اگر علم نہیں ہے انتہائی یہ ایک خوفناک بات ہوگی جان کے کہ کئی بہت بڑی بڑے بڑے گندی نشین مجاہدین کے خلاف اپنے مریدوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کی نام ہم لینا شروع کریں تو کل یہاں پہ جتے آنے لگ جائیں گے آپ کو بھی مارنے کے لیے اور ہمیں بھی مارنے کے لیے کہ یہ کون لوگ تھے کہ یہ آج بہت بڑے بن چکے ہیں جب معاشرے کی سطح پر ہی ہمارے پاس فہم نہیں ہے معاشرے کی سطح پر ہی ہمارے پاس جو ہے وہ تذکیا نہیں ہے تو آپ اگر اور ہم اگر یہ توقع کریں کہ کوئی تحریک باقاعدہ چلائیں تو وہ کام کریں گی تو معذرت کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کیسا ہوتا ہے اور اگر ایسی کوئی تاریخ میں آپ کو نظر آئے پھر ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعد میں وہ تحریک ہمیشہ ظلم و ستم پر ختم ہوتی ہے اورنگزیب آدمگیر سے کون واقف نہیں ہے بادشاہ تھا مغل بادشاہ تھا اس نے مذہب کے نام پر پوری تحریک چلا کے اپنے تین بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ کو اور اپنی بہن کو ایک محل میں قید کر کے وہ خاتون بنا وہ بادشاہ تھا دین کے نام اور اس کے بعد کیا ہوا ایسا ظالم ایسا جابر کے بیان سے تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کوئی اور آپ اسلام سے باہر چلے آپ غیر مسلم تحریکوں کو دیکھ لیں کسی کو دیکھ لیں? روس میں تحریک چلی کامیاب ہوئے ظلم و جبر کا بازار کئی دہائیوں تک چلا فرانس میں تحریک چلی کامیاب ہوئی ظلم و ستم بے تحاشا چین میں تحریک چلی کامیاب ہوئی ظلم سے تو بے تحشا تو یہ جب تک معاشرے کی سطح پر تزکیہ نہیں آئے گا تب تک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے وہ تحریک کامیاب ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا ہماری مساجد خالی پڑی ہم جب بھی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم غیر مسلموں کو باقاعدہ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے فلاں فلاں کام نہیں کیا اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا جب اللہ پہ بھروسہ جن کا ہوتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ جی پھر وہ ترقی کیوں نہیں کیوں کر گئے وہ تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے جب اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو پھر مغلوب کر دیا جاتا ہے عذاب کے طور پہ اس قوم کی طرف اس قوم کے نیچے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہیں یہ نظام ہے اور یہی اصل وجہ ہے ہم اپنی ہر چیز پاکستان نے ہے تک یہ کیا کیا پاکستان نے آج وہ کیا, کیا پاکستان نے وہاں یہ ہو گیا یہاں یہ ہو رہا ہے ہر بندے نے اپنا اپنا نا گروہ بتا دیا ایک گروہ نے کہا کہ ہم نے وہ کو ہمیشہ برا کہنا ہے دوسرے گرو نے کہا ہم نے سیاست دانوں کو ہمیشہ برا کہنا ہے تیسرے نے کہا جی ہم نے افواج کو ہمیشہ برا کہنا ہے چوتھے نے کہا جی ہم نے اطلیہ کو برا کہنا ہے پانچویں فلاں کو برا کہنا ہے پھر کسی نے کہا جی ہم نے نظام تعلیم کو برا کہنا ہے کبھی کسی چیز کو اچھا نہیں کہنا کیا ہر چیز بالکل ہی غلط ہے کیا اس غلط کرنے کو ایک دو چہرے بھی ٹھیک نہیں ہے کیا اتنا ہی ہمارا برا حال ہے تو اگر برا حال ہے تو اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے میں نے آپ ہاں نے کرنا ہے <coughs> معاشرے کی سے سی چیزیں اوجھتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ جو سوچ ہے نا کہ جی ہم تو نیچے سارے بے شک چور ہوں چکے ہوں ڈاکو ہوں چھوٹے ہوں تھوکا باز ہوں اور اوپر کہیں ہمیں کوئی خلیفہ راشد مل جائے گا آگے بیٹھ جائے گا ایسا ہوتا نہیں ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ جو خلیفہ راشد جو ہوگا نا اس کے ہاتھ میں جو پھر پنجابی جگہ نے سوٹا وہ پھر ایسا حل کرے گا سب کا اور اس کی بھی تاریخ کا بات کئی ایسے ہمارے لوگ جنہوں نے تحریکیں چلائی کامیاب ہوئے ایماندار تھے بعد میں تباہ ہوئے تھے کیوں ہوئے یہی <تصفح> جو عوام تھی یہی جو معاشرہ تھا چونکہ ان کا تذکیہ تھا نہیں تھا اس لیے کیا ہوا انہوں نے کہا بھائی ہے تو ہمیں مار دے گا اس کو ہٹوائل سے آپ کو ہمیں ٹھیک پہلے ہونا ہے آپ اور میں آج اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو کس کا انتظار کر رہے ہیں اور مبارکہ سے ایک بات سادہ تھے قرآن مجید میں بھی اشارے واضح ہیں اور وہ یہی کہ جب اللہ کی پر ایمان رکھنے والا اللہ پر صحیح میں پروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس کے اوپر غیر مسلم حاک مانگتے ہیں اب چاہے وہ براہ راستہ یا پتلی حکمرانوں کے ذریعے آتے ہوئے ہی. اس سے بچنے کا طریقہ اللہ رسول دیتی ہے ہمارے امال عذاب بن کے ہمارے آگے آتے ہیں. ہمیں اپنے امال کو دیکھنا ہے دوسروں کو کہنا برا بالا بڑا آسان ہے میرے لیے بڑا آسان میں آپ کو دو, تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ کیوں نہ کوئی ایسا راستہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی سطح میں اپنے گھر کا حاقم ہو آپ اپنے گھر کے حاکم ہو بطور ہاکم پہلے آپ اپنا تو دیکھیں آپ اپنا احتساب کریں کہ بطور حاکم آپ کیا کر رہے ہیں بطور حاکم میں کیا کر رہا ہوں اگر بطور حاکم ہم سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کس کا انتظار ہے پھر اللہ کے عذاب ہی کا انتظار ہم اور کوئی بات نہیں ہے اور اس میں بے تحاشا اور لوگ کہتے ہیں سے رسالت کے ساری دنیا میں اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم ڈر کے مالک مارے گرنا, نا نا ان کو کچھ نہ کہنا مارکیٹ ہماری تو ٹریڈ بند ہو جائے گی ہم تو بھوکے مار جائیں گے ہماری ایکسپورٹس ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو اس پہ بھروسہ ہے آپ نبی کی ناموس کو بیچ رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں ایسا نہیں اور اگر آپ نے مثال لینی ہے کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے اٹھارہ سو کچھ کی بات ہے روس کی فوج کا ساڑھے تین ہزار سپاہی ساڑھے تین ہزار سپاہی اس وقت بندوقیں بھی تھیں ان کے پاس توپیں بھی تھیں اس زمانے کی باتیں نہیں کر رہے جب تلواریں تھیں اور آپ کہیں گے بندوق کیا کہ جذبہ کیسے کام کر سکتا ہے ہمارے کہا جاتا ہے جذبہ جی بندوق کیا کیسے کام کرے گا ٹینک کیا کہ کیسے کام کرے گا آپ اٹھا کے دیکھیے ساڑھے ہزار کی فوج توپوں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ تین دن تک صرف دو مجاہدین نے ان کو لٹکایا رکھا صرف دو تاریخ کا حصہ ہے داغستان میں کیوں میں کہتا ہوں دو تین دن بعد بشپ پکڑے گئے تو کیا ساڑھے تین ہزار بندہ توپو کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ دو پتہ یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ اللہ پر ایمان ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ کسی دوسرے ملک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ان کے امبیسیڈر کو بلا کے اچھی خاصی ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کر دی ہے لیکن اس کو کہنا کچھ نہیں ہے نہ انہوں نے ہمارے بند دی تو مر جو جے اسی قابل ہوتے تزکیا عوام کی سطح پہ بڑا ضروری ہے آپ ہم تسکیے میں آئیں گے اگر تحریک چلانی ہے نا آئے تزکیے کی تحریک چلاتے ہیں سب سے آخر میں ایک بات ہمارے ایک عزیز نے کسی زمانے میں سالوں پہلے وہ ہمیں لاہور سے شفٹ ہوئے تیس سال ہو گئے لاہور میں سوکھ رہتے تھے کسی نے کہا جی ہمارے فلام بی نام نہیں ہم لے تھے اور ان کے چھ چھ ساڑھے چھ لاکھ مرید تو انہوں نے حکومت کو جو ہے پیغام پھنجوایا ہے کہ شریعت نافذ کرو نہیں تو ہم چھ لاکھ امرید کے ساتھ آپ کے پاس وہاں اسلام آباد آپ کی رائے کیا ہے ہم نے کہا کام ان سے درخواست کرے چھ لاکھ امرید کو کہیں کہ پہلے اپنے گھروں میں اسلام نافذ کر لو ان شاء اسلام آباد میں بھی نافذ ہو جائے پھر نکلتے اچھے بھی لگوں اللہ ہمیں ہدایت دے دین کو سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے اس کو سمجھیں ہم بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے جو قرآن مجید سے ٹکرا رہا ہے احتیاط کریں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے فہم دے قرآن سمجھنے کی توفیق دے حدیث سمجھنے کی توفیق دے ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا ہے وہ کرنے کی توفیق دے کس چیز سے منع کیا ہے اسے بچنے کی وصلى الله على خير خلق كل سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمه الله